پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يرثون من بعد ان لو نشاء فهم لا کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پھر وہ کچھ نہ سن پائیں قبل قلوب اے نبی یہ وہ بستیاں ہیں جن کے جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان فرمان ہی پایا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا دلوں پر بھی دلوں پر بھی کفل لگ جاتے ہیں پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک توبہ بیان فرمایا ہے دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں پھر انظار اور واض و نصیحت ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے آیت میں ہدایت طبعین مطلب وضاحت کی معنی میں ہے اس لیے لام کے ساتھ متعدی ہے اولم یہ للذین یعنی کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی پھر جس طرح گزشتہ صفحات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا بال سے مراد دلائل و براہین اور معجزاد دونوں ہیں مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہیں کر دی ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا کیونکہ وما نبعث رسولا جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے عذاب نازل نہیں کرتے پھر اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یوم میثاق کو جب ان سے عہد لیا گیا تھا تو یہ اللہ کے علم کے مطابق ایمان لانے والے نہ تھے اس لیے اس لیے جب ان کے پاس رسول آئے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کی تقدیر میں ہی ایمان نہیں تھا جسے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا تھا جس کو حدیث میں فک المیسر الماخلقل ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا بھوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو انچاس سے تعبیر کیا گیا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبران کے پاس آئے یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے پاس آئے تو اس وجہ سے ان پر ایمان نہیں لائے کہ وہ اس سے قبل حق کی تقذیب کر چکے تھے گویا ابتدا جس چیز کی وہ تقذیب کر چکے تھے یہی گناہ ان کے عدم ایمان کا سبب بن گیا اور ایمان لانے کی توفیق ان سے سلب کر لی گئی اسی کو اگلے جملے میں مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون اور تمہیں کیا معلوم یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانی بھی آ جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں اور ہم نے ان کے دلوں اور aankhon ko الٹ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس سے بعض نے عہد ارستو جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا بعض نے عذاب ٹالنے کے لیے پیغمبروں سے جو عہد کرتے تھے وہ اور بعض نے عام اہد مراد لیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے کرتے تھے اور یہ اہد شکنی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو فسق ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الہا فرعون وملئیہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین فانظر کیف کان عاقبت المفسدین پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا پھر دیکھئے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین اور موسیٰ نے کہا اے فیرون بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد جئتکم ببینت من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے قال انکم تجئتبی آیہ فتئ بها نے کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر اگر تو سچوں میں سے ہے فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین تب موسی نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اسی وقت بن کر ظاہر ہوا اور موسا نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو ماہر جادوگر ہے یہ تو ماہر جادوگر ہے ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے پس تم کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو محلت دے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دے یاتوک بکุล ساحر علیم تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقینا ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہاں سے حضرت مسَ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکورہ بیا کے بعد آئے جو جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل و مجزہ دے کر بھیجا گیا تھا پھر یعنی انہیں غرق کر دیا گیا جیسا کہ آگے آئے گا پھر جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں اس معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے پھر بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن شام کا علاقہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہی کے ہو کر رہ گئے فر نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا جس کی تفصیل سورہ بکرا میں گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی فرعون اور اس کے درباری امرا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ اپنے آبائی مسکن میں جا کر عزت و احترام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا پھر معجزے دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت ختم کرنا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا اس لیے انہوں نے معجزات کو جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں جادو بتایا تاہم اس عنوان سے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگی کو بڑا عروج حاصل تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا اے موسا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے پس ہم بھی اس جادو جیسا تیرے مقابلے میں لائیں گے پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوروز کا دن اور چاشت کا وقت ہے اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں سرتہا آیت نمبر ستاون تا انسٹھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نے کہا فرون نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو گئے قالوا يا امّا امّا ان نكون نحن جادو جادوگروں نے کہا اے موسا یا تو, تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں قال ألقوا ألقوا أعين الناس بسحر عظيم موسا نے کہا پہلے تم ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے اور ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ تو بھی اپنا اثا ڈال جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اجدہ بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو جادوگر گھڑتے تھے فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا <يَعملون> بالآخر حق ثابت ہو گیا اور کچھ وہ لوگ کر رہے تھے بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا فغولی بو نکل بو سو تب وہ جادوگر وہی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے یا پیچھے ہٹ آئے وہ انقیت سے حارت اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے قالو آمنا برب العالمین انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے ائے ربی موسی و هارون موسی اور ہارون کے رب پر قال فرعون آمنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا فرون نے کہا کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو بے شک یہ مکر ہے تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے پھر جلد ہی پھر جلد ہی پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جادوگر چونکہ طالب دنیا تھے دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سیکھتے تھے اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا جس پر فرون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ جسے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اگر موسی علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے پھر لیکن موس علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تمل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ السلام کی طرف سے موجوزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا پھر بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ستر ہزار کی تعداد میں تھے بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں یہ گویا بزا میں خویش بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے پیش کیا پھر لیکن یہ جو کچھ بھی تھا ایک تخیل شعبدہ بازی اور جادو تھا جو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور لاٹھی نے ایک خوفناک اسدہ کے شکل اسدحے کی شکل اختیار کر کے سب کچھ نگل لیا پھر جادوگروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا ہے جادو نہیں ہے جادو نہیں ہے یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد ہی سے اور اللہ کی مدد ہی سے اس نے یہ مجزہ پیش کیا ہے جس نے آنے واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا چنانچہ انہوں نے موسٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا اس بات سے یہ بات واضح ہوئی اور اس قصے سے اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جائیں اور حق حق ہے چاہے اس پر کتنے ہی پردے ڈال دیے جائیں تاہم حق کا ڈنکا بچ کر رہتا ہے پھر سجدے میں گر کر سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرونیوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ سجدہ فرعون کو کیا گیا ہے جس کی ربوبیت کے وہ قائل تھے اس لیے انہوں نے موسا اور ہارون کا رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب ہی کو کر رہے ہیں لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں پھر یہ جو کچھ ہوا فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب ذا تھا اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجھا اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے اچھا اس کا انجام ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا <تصفيق> میں <أجمعين> <تصفيق> <تصفيق> تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا اننا الى ربنا انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں وما تنقم منا ربنا افرق صبرا مسلمين اور اے فرون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یا آ گئیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسا اور اس کے اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ, اور وہ موسا تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور فیرون کی قوم کے نے اس سے کہا کیا تو موسا اور اس کے قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ موسا تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے فرعون نے کہا ہم ان کے نو مولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں موسا ہی نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام تو پرہزگاروں ہی کے لیے ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسا ربكم ان يہلک عدوكم ویستخلفكم فی في الاضی فینظر کیف تعملون انہوں نے موسا سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی موسا نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی دایاں پاؤں اور بائیں ہاتھ یا بایاں پاؤں اور دایا ہاتھ پھر یہی نہیں سولی پر چڑھا کر سولی پر چڑھا کر تمہیں نشان عبرت بھی بنا دوں گا پھر اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا اس لیے کہ ہم سب کو مر کر اسی کے پاس جانا ہے اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے گویا فرون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے پھر یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے درآں حال یہ ہے درآں حال یہ کہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے یہ تو خوبی ہے بہت بڑی خوبی کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے اور حقیقت کو اپنا لیا اور حقیقت کو اپنا لیا پھر انہوں نے اپنا رویے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیا اور اس کے بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں دستے بدعا ہو گئے پھر تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کر لیں اور حق میں متصلب اور ایمان پر ثابت قدم رہیں پھر اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں پھر یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں فرونیوں نے بھی یہی کہا فرون کو بھی اگرچہ دعوائے ربوبیت تھا وہ کہا کرتا تھا انا رب و میں تمہارا بڑا رب ہوں لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے پھر ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے قتل ابنا مطلب بیٹوں کے قتل کرنے کا یہ پروگرام دوبارہ فرونیوں کے کہنے سے بنایا گیا اس سے قبل بھی جب موس علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد از ولادت خاتمے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نو مولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کی ولادت کے دن ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اسی کی گود میں ان کی پرورش کروائی فلی الہ المکر جمعہ پھر جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ہی ملے گا پھر یہ ان مظالم کی طرف اشارہ ہے جو ولادت موسیٰ علیہ السلام سے قبل ان پر ہوتی رہی یا ان پر ہوتے رہے پھر جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور ہے جو موس علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو پھر انعام و اکرام کی بارش کر کے اور اختیار و اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں آزمایا جائے گا وصل اللہ علی نبینا محمد ولی و صاحبِ اجمعین